اللہ سید مالا آلت کی ایک اے میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبک لے کر میرے مصطفی میرے مصطفی ایپیسوڈ کر رہی کل مختوم بقیہ عرب کی سرداریاں ہم پچھلے صفحات میں احطانی اور ادنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر چکے ہیں اور بتلا چکے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل ہیرہ کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت ہیرہ کے تابع مانا گیا اور جن قبائل نے بعد یہ تو شام میں سکونت اختیار کی تھی انہیں حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا مگر یہ طبیعت صرف نام کے لیے تھی عمل ان نہ تھی ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب آباد قبائل بہرت اور آزاد تھے ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا سیاسی وجود و تحفظ کی بنیاد قبائلی پر اور اپنی سرزمین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مفادات تھی قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا قبیلہ صلح و جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا اور کسی حال میں الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا سردار کو وہی مطلق الانانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا ہے حتیٰ کے بعد سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے تاہم چونکہ ایک ہی کمبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشاکش بھی ہوا کرتی اس لیے اس کا اختزا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتتے خوب مال خرچ کرتے مہمان نوازی میں پیش پیش رہتے کرم و بردباری سے کام لیتے شجاعت کا عملی مظاہرہ کرتے اور غیر تمندانہ امور کی طرف سے دفاع کرتے تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً اور شورا کی نظر میں خصوصاً گوبھی و کمالات کا جامع بن جائے اور اس طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کرتے سرداروں کے کچھ مخصوص اور امتیازی حقوق بھی ہوا کرتے جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہمارے درمیان تمہارے لیے مال غنیمت کا چوتھائی ہے اور منتخب مال اور وہ مال ہے جس کا تم فیصلہ کر دو اور جو سرے راحت آ جائے اور جو تقسیم سے بچ رہے سیاسی حالت جزیرت العرب کی حکومت اور کا ذکر کر دیے جائیں جزیرت العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے ان کی سیاسی حالت سخت استراب و انتشار اور انتہائی سوال و انحطاط کا شکار تھی انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا سارے فوائد سربراہوں اور خصوصا غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ریا در حقیقت کھیتی تھی جو حکومت کے لیے ماحصل اور آمدنی فراہم کرتی اور حکومتیں اسے لذتوں شہوتوں، عیش رانی اور ظلم جور کے لیے استعمال کرتی عوام اپنی تاریخی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی مگر وہ ہر پہ شکایت زبان پر نہ لا سکتے بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ضلع اور, اور ظلم اور چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں اور وہاں انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل کا شکار تھے انہیں اغراض و قاہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے اور کبھی شامیوں کی سر میں سر ملاتے جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرہ منتشر تھا ہر طرف قبائلی جھگڑوں نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی جس میں ہر قبیلے کے افراد بحر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے قہ وہ حق پر ہوں یا باطل چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے میں بھی تو قبیل غذا ہی کا ایک فرد ہوں اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا اور اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا. اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات شدید میں رجوع کیا جاتا اور جس پر وقت پرنے پر اعتماد کیا جاتا ہاں حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیاوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجول مرکب تھی اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی وہی نے بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھی لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا عرب عدیان و مذاہب عام باشندگان عرب عام حضرت علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربن تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شار باقی رہے تان کہ بنو خزا کا سردار امر بن لہی منظر عام پر آیا اس کی نشو و کاری بڑی نیکوکاری صدقہ و قیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علما اور افاظل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا دیکھا وہاں کی پوجا کی جا رہی تھی اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے کانے کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہل مکہ نے اس پر کہا. اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا سرق عقیق سے تراشا گیا تھا صورت انسان کی تھی دائیں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا قریش کہ وہ اسی حالت میں ملا تھا انہوں نے اس کی جگہ سونے کا ہاتھ لگا دیا یہ مشرقین کا پہلا بت تھا اور ان کے نزدیک سب سے عظیم اور مقدس تھا حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے یہ حزیل اور قضا کا بت تھا اور پہر احمر کے ساحل پر قدیت کے قریب مسلل میں نس تھا مسلل ایک پہاڑی گھاٹی ہے جس سے قدیت کی طرف اترتے ہیں اس کے بعد طائف میں لا اتنامی بتوجود میں آیا یہ سقیف کا بت تھا اور موجودہ مسجد طائف کے بائیں منارے کی جگہ پر تھا پھر وادی نقلا میں ذات ارخ سے اوپر عزہ کی تنصیب عمل میں آئی یہ قریش بنو کنانا اور دوسرے بہت سے قبائل کا بت تھا اور یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے تھے اس کے بعد حجاز کے ہر میں شرک کی کثرت اور بدھوں کی بھرمار ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ایک جن امر بن لہی کتاب تھا اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود سوا یغوس یوق اور نصر جدہ میں متکون ہے اس کی اطلاع پر امر بن لئی گیا اور ان بتوں کو خود نکالا پھر لایا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے چنانچہ وط کو بنو کلب لے گئے اور اسے عراق کے قریب شام کی سرزمین پر دو متل کے علاقے میں جرش کے مقام پر نصب کیا سبا کو حزیل بن مدرکا لے گئے اور اسے حجاز کی سرزمین پر مکے کے قریب ساحل کے اطراف میں نصب کیا یگوس کو بنو مراد کا ایک قبیلہ بنوغتی لے گیا اور سبا کے علاقے میں جرش کے مقام پر نصب کیا یعق کو بنو حمدان لے گئے اور یمن کی ایک بستی کیوان میں نصب کیا قیوان اصلاً قبیلِ حمدان کی ایک شاق ہے نصر کو قبیلِ حمیر کی ایک شاخ آلِ ذل کلا لے گئے اور حمیر کے علاقے میں نسک کیا پھر عرب نے ان بتوں کے آستانیں تعمیر کیے جن کی کعبے کی طرح تعظیم کرتے تھے انہوں نے ان آستانوں کے لیے مجاور اور قدام بھی مقرر کر رکھے تھے اور کعبہ ہی کی طرح ان آستانوں کے لیے بھی حدی اور چڑھاوے پیش کرتے تھے البتہ کو ان آستانوں سے افضل مانتے تھے پھر دوسرے قبائل نے بھی یہی روایت اپنا لیے بت اور آستانے بنائے چنانچہ قبیل دوست قشم اور بجلیاں نے مکہ اور یمن کے درمیان یمن کی اپنی سرزمین میں تبالہ کے مقام پر ذوال نامی بت اور بت خانہ تعمیر کیا بنو تئی اور ان کے اڑوس پڑوس کے لوگوں نے آجا اور سلمہ نامی بنو تئی کی دو پہاڑوں کے درمیان پلس نامی, نامی بت اور نے سنا میں نامی آستانہ تعمیر کیا بنو تمیم کی شاخ بنو ربیہ بن قاب نے رضا نامی بت خانہ بنایا اور بکر اور تغلب اور ایاد میں سنتا میں کابات کی تعمیر کی قبیلے قبائل کا ایک بات کا ایک بت شمس کہلاتا تھا. اور کے ایک بت کا نام امیانس تھا غرض اس طرح جزیرت العرب میں ہر طرف بت اور بت کانے پھیل گئے یہاں تک کہ ہر ہر قبیلے پھر ہر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا مسجد حرام بھی بتوں سے بھر دی گئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پتہ کیا تو بیت اللہ کے گردن گردن تین سو بت تھے چنانچہ آپ اپنے ہاتھ میں موجود ایک لکڑی سے انہیں مارتے جا رہے تھے اور وہ گلتے جا رہے تھے پھر آپ نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر چلا دیا گیا ان کے علاوہ کانے کابا میں بھی اور تصویریں بہت ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت پر اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت پر بنا ہوا تھا اور دونوں کے ہاتھ میں پال گری کے تیر تھے فتح مکہ کے روز یہ بت بھی توڑ دیے گئے اور یہ تصویریں بھی مٹا دی گئیں لوگوں کی گمراہی اسی پر بس نہ تھی بلکہ ابو رجا تاردی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پتھر پوچھتے تھے جب پہلے سے اچھا کوئی پتھر مل جاتا تو پہلے پتھر پھینک کر اسے لے لیتے پتھر نہ ملتا تو مٹی کی ایک چھوٹی سی ڈھیری بناتے اس پر بکری لا کر دوہتے پھر اس کا طواف کرتے خلاصہ یہ شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی جنہیں غر تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں باقی رہی یہ بات کہ انہیں شرک کو بت پرستی کا خیال کیوں کر پیدا ہوا تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فرشتے پیغمبر انبیاء اولیاء صلحہ اور کار قیر انجام دینے والے اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے ان کے ہاتھ پر موجے اور کرامت ظاہر ہوتی ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بعض ایسے کاموں پر قدرت اور تصرف کا اختیار دے دیا ہے جو اللہ سبان و کے ساتھ ہیں اور یہ لوگ اپنے تصرف کی وجہ سے اور اللہ کے نزدیک ان کی جو جاہ و منزلت ہے اس کی وجہ سے اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ سبان و اور اس کے عام بندوں کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہوں اس لیے مناسب نہیں کہ کوئی آدمی اپنی حاجت اللہ کے حضور ان لوگوں کے وسیلے کے بغیر پیش کرے کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک اس کی سفارش کریں گے اور اللہ ان کے جاہو مرتبے کے سبب ان کی سفارش رد نہیں کرے گا اسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی عبادت ان لوگوں کے وسیلے کے بغیر کرے کیونکہ یہ لوگ اپنے مرتبے کی بدولت اسے اللہ کے قریب کر دیں گے جب لوگوں میں اس خیال نے جڑ پکڑ لی اور یہ عقیدہ راسخ ہو گیا تو انہوں نے ان فرشتوں پیغمبروں اور اولیاء کو اپنا ولی بنا لیا اور انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ٹھہرا لیا اور اپنے خیال میں جن ذرائع سے ان کا تقرب حاصل ہو سکتا تھا ان ذرائع سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی چنانچہ اکثر کی مورتیاں اور مجسمے تراشے جو ان کی حقیقی یا خیالی صورت کے مطابق تھے انہی مجسموں کو بت کہا جاتا ہے بہت سے ایسے بھی تھے جن کا کوئی مجسمہ نہیں تراشا گیا بلکہ ان کی قبروں مزاروں قیام گاہوں پڑاؤ اور آرام کی جگہوں کو مقدس مقام قرار دے دیا گیا اور انہیں پر نظر اور چڑھاوے پیش کیے جانے لگے اور ان کے سامنے جھکاؤ آجزی اور اطاعت کا کام ہونے لگا ان مزارات قبروں آرام گاہوں اور قیام گاہوں کو عربی زبان میں اوسان کہا جاتا ہے جب بدھ کے تقریباً ہم مانا ہے اور ہماری زبان میں اس کے لیے قریب ترین لفظ درگاہ و زیارت اور دربار و سرکار ہے مشرقین کے نزدیک ان بتوں اور مزارات کی پوجا کے کچھ خاص طریقے اور رسم بھی تھے جو زیادہ تر امر بن لئی کی تھے اہل سمجھتے تھے کہ امر بن لئی کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدت حسنا ہیں ذیل میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائج پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں نمبر ایک دور جہریت کے مشرقین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے پریاد اور التجائے کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے نمبر دو بتوں کا حج و طواف کرتے تھے ان کے سامنے اس دنیا سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے نمبر تین بتوں کے لیے نذرانی اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر زبہ کرتے اور کبھی کسی بھی زبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر زبح کرتے تھے زبہ کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے ارشاد ہے وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر زبہ کیے گئے ہوں اور دوسری جگہ ارشاد ہے اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر کا نام نہ لیا گیا ہو نمبر چار سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے کاس کر دیتے تھے اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے تو جو ان کے شرکہ کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں نمبر پانچ بتوں کی تقرب بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے اللہ کا ارشاد ہے ان مشرقین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں ان کے قیال میں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیر حرام کی گئی ہے نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افطلاح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے نمبر چھ انہیں جانوروں میں بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور ہمی تھے حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے قاص کر لیا جاتا تھا اور اسے کوئی نہ دوہتا تھا اور سائبا وہ جانور ہے جسے اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑتے تھے اس پر کوئی چیز لادی جاتی وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہا جاتا جو پہلی دفعہ کی پیدائش میں مادہ بچہ جنتی پھر دوسری دفعہ کی پیدائش میں بھی مادہ بچہ جنتی چنانچہ اسے اس لیے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا کہ اس نے ایک مادہ بچے کو دوسرے مادہ بچے سے جوڑ دیا دونوں کے بیچ میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوا اس نر اونٹ کو کہتے جو گنتی کی چند کرتا یعنی ہم جب یہ اپنی جفتیاں پوری کر لیتا اور ہر ایک سے مادہ بچہ پیدا ہو جاتا تو اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اور لادنے سے معاف رکھتے چنانچہ اس پر کوئی چیز لادی نہ جاتی اور اسے ہم ہی کہتے ابن ساخ کہتے ہیں کہ بحیرہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے دس بار پیدر پہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری نہیں کی جاتی اس کے بال نہیں کاٹے جاتے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری نہ کی جاتی اس کا بال نہ کاٹا جاتا اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا یہی بہیرا ہے اور اس کی ماں صاحبہ ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا جو پانچ دفعہ پے در پہ دو ماددہ بچے جنتی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھی البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد و عورت سبھی کھا سکتے تھے حامی اس نرونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پی در پہ دس بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی نہ اس پر سواری کی جاتی نہ اس کا بال کاٹا جاتا بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا دور جاہلیت کی بدپرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے نہ کوئی بحیرہ نہ کوئی صاحبہ نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے لیکن جن لوگوں نے کفل کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ایک دوسری جگہ فرمایا ان مشرقین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد و عورت سب شریک ہیں چوپایوں کی مسکورہ اقسام یعنی بحیرہ سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن ساخ کی مسکورہ تفصیل سے قدرے مختلف ہیں حضرت سعید بن مسیب رحم اللہ کا بیان گزر چکا ہے کہ یہ جانور ان کے تاغوتوں کیلئے تھے. میں ہے کہ نبی صلی اللہ قضائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آتے گھسیٹ رہا تھا کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیم کو تبدیل کیا بت کیے صاحبہ چھوڑے بحیرہ بنائے وسیلہ ایجاد کیا اور ہم ہی مقرر کیے. عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچہ پرانے مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرقین کہتے تھے ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں یہ مشرقین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع سفارشی ہیں مشرقین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر تین قسم کے ہوتے تھے ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالا جاتا فال گری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نصب میں شبہ ہوتا تو اسے ایک سو اونٹوں سمیت ہوبل کے پاس لے جاتے اونٹوں کو تیر والے محنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا چنجوڑتا پھر ایک تیر نکالتا اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک موز قرار پاتا اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرقین میں کھیلنے اور کے تیر استعمال کرنے کا تھا اسی تیر کی نشاندہی پر وہ کا جو کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے اس کا طریقہ یہ تھا کہ جوا کھیلنے والے ایک اونٹ ادھار خریدتے اور زبہ کر کے اسے دس یا اٹھائیس حصوں میں تقسیم کرتے پھر تیروں سے قورا اندازی کرتے کسی تیر پر جیت کا نشان بنا ہوتا اور کوئی تیر بے نشان ہوتا جس کے نام پر چیت کے نشان والا تیر نکلتا وہ تو کامیاب مانا جاتا اور اپنا حصہ لیتا اور جس کے نام پر بے نشان تیر نکلتا اسے قیمت دینی پڑتی مشرقین عرب کاہنوں ارافوں اور نجومیوں کی قبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے اور راز سربستہ سے واقفیت کا دعوے ہو بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے جوتا ہے اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فیل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں اس قسم کے آدمی کو اراف کہا جاتا تھا مثلاً وہ شخص جو چوری کے مال چوری کی جگہ اور گمشدہ جانوروں وغیرہ کا پتہ ٹھکانا بتاتا نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار و اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی قبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرقین عرب نشتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلاں لچر سے بارش ہوئی ہے مشرقین میں بچ گنی کا بھی رواج تھا اسے عربی میں تیرہ کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے پھر اگر وہ دہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوس کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرقین قرگوش کے ٹکنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں جانور اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا اور اس کی روح الو بن کر میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یہ مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ کی سزا لگاتی رہتی ہے جب اس کا بدلا لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے اللہم اللہ پیشکش رہ